السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار ہمتن گوشت ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی کہانی یعنی کہ تاریخ سے ایک کہانی کہانی کا عنوان ہے حسد کی سزا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے حسد تو جانتے ہیں نا آپ یعنی کہ کسی سے جاننا اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز موجود ہو تو یہ سوچنا اس کے پاس کیوں آ گئی اللہ کرے ختمی ہو جائے اس کے پاس سے وہ چیز غائب ہو جائے چلی جائے کہیں آٹھویں عباسی خلیفہ متسم کے زمانے کا ذکر ہے کہ عرب کے کسی گاؤں کا رہنے والا ایک شخص کسی طرح خلیفہ کا درباری بن گیا وہ تھا تو دیہاتی یعنی کہ گاؤں کا رہنے والا لیکن بڑا ذہین اور لائق آدمی تھا خلیفہ کو اس کی باتیں اور عادتیں اتنی پسند آئیں کہ اس نے اس کو اپنا خاص مصاحب یعنی کہ دوست مشورے والا بنا لیا خلیفہ اس سے اپنا کوئی راز نہیں چھپاتا تھا اور اس کو اجازت دے دی تھی کہ جس وقت چاہے شاہی محل کے اندر اس کے پاس آ جائے خلیفہ اس کو اکثر انعام و اکرام بھی دیتا رہتا تھا خلیفہ معتصم کا ایک وزیر بہت حاصل تھا جس کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتا اسی لیے وہ اس کی اتنی عزت ہوتے دیکھتا تھا تو جل کر رہ جاتا تھا اس نے سوچا کہ کسی طرح اس دیہاتی کو خلیفہ کی نظروں سے گرایا جائے تاکہ وہ اس کی بےعزتی کر کے اپنے دربار سے نکال دے سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ترکیب آئی اس نے دیہاتی کے ساتھ آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کو اپنا دوست بنا لیا ایک دن اس نے دیہاتی کی بہت ہی عالی شان شاندار دعوت کی اور اس کے سامنے نہایت عمدہ کھانے رکھے ان کھانوں میں اس کے حکم کے مطابق ضرورت سے زیادہ لہسن ڈالا گیا تھا جب مہمان کھانا کھا چکا تو وزیر نے اس سے کہا مجھے افسوس ہے آج باورچیوں نے کھانے میں لہسن زیادہ ڈال دیا اسی لیے آپ کے منہ سے لہسن کی بو آ رہی ہے خلیفہ کو لہسن کی بو سے سخت نفرت ہے جب آپ ان کے پاس جائیں تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے منہ کی وہ ان تک نہ پہنچنے پائے میں نے یہ بات آپ کا دوست ہونے کی وجہ سے کی ہے مجھے امید ہے آپ اس کا خیال رکھیں گے اور خلیفہ کو ناراضگی کا موقع نہیں دیں گے دیہاتی نے اس کی اس نصیحت کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلا گیا اس کے جانے کے بعد وزیر سیدھا خلیفہ کے پاس پہنچا اور تنہائی میں اس سے کہا جناب یہ شخص جس پر آپ اتنے مہربان ہیں بہت ہی خراب ہے وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ خلیفہ کے منہ سے سخت بدبو آتی ہے خلیفہ کو سن کر سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کیا وہ شخص اتنا گستاخ ہو گیا ہے کہ ہماری نسبت وہ ایسی بات کہتا ہے جو بالکل جھوٹ ہے وزیر نے کہا امیر المومنین میری کیا مجال کہ میں کوئی غلط بات آپ کے سامنے منہ سے نکالوں آپ اس شخص کو بلا کر اپنے پاس بٹھائیں تو آپ کو خود ہی میری بات کا ثبوت مل جائے گا یہ کہہ کر وزیر نے خلیفہ سے اجازت لی اور اپنے گھر چلا گیا ادھر خلیفہ نے دیہاتی کو دربار میں طلب کیا جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ اس کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرنے لگا دیہاتی کو ڈر تھا کہ کہیں بات کرتے ہوئے لہسن کی بو خلیفہ تک نہ پہنچ جائے چنانچہ اس نے اپنے منہ پر رومال رکھ لیا یہ دیکھ کر خلیفہ کو یقین آ گیا کہ جو کچھ وزیر نے بتایا ہے وہ سچ ہے وہ فورن محل کے اندر چلا گیا اور کاتب کو بلا کر کاتب یعنی کہ جو بادشاہ کے احکامات لکھا کرتا تھا اپنے ایک حاکم کے نام یہ حکم لکھوایا کہ جو شخص یہ خط لکھ کر تمہارے پاس آئے اس کو فورن قتل کر ڈالنا پھر اس نے خط ایک لفافے بند کیا اور باہر آ کر اس دیہاتی کو دے کر کہا کہ یہ خط فلاں حاکم کے پاس لے جاؤ اور جو انعام وہ تمہیں دے وہ لے لو دیہاتی اس لفافے کو لے کر خوشی خوشی دربار سے باہر آیا تو وزیر سے اس کی ملاقات ہو گئی وزیر نے اس کو خوش اور بے فکر دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا بھائی جان آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیا خلیفہ نے انعام دیا ہے دہاتی نے کہا بس یوں ہی سمجھو امیر العمین نے یہ خط مجھے فلاں حاکم کو پہنچانے کو حکم دیا ہے وہی وہ انعام دے گا وزیر نے کہا بھائی جان آپ کیوں اتنی کی تکلیف اٹھاتے ہیں لائیے یہ خط مجھے دیجیے میں اس حاکم کو پہنچا دوں گا اور اس کا جواب بھی لے آؤں گا اس وقت آپ مجھ سے دو ہزار دینار لے لیں اور اگر اس سے زیادہ انعام ملا تو وہ بھی آپ کو دے دوں گا دیہاتی اس پر راضی ہو گیا اور اس نے وہ خط وزیر کے حوالے کر دیا وزیر خط لے کر جب اس حاکم کے پاس پہنچا جس کا لفافے پر نام اور پتہ لکھا ہوا تھا تو اس نے خط پڑھتے ہی جلات کو حکم دیا کہ اس شخص کی گردن اڑا دو وزیر بہ تیرا چیختا چلاتا رہا لیکن جلاد نے ایک نہ سنی اور اس کی گردن اڑا دی دوسری طرف جب کئی دن تک وزیر واپس نہ آیا تو دیہاتی کا ڈر کے مارے برا حال ہوا سوچتا تھا کہ خلیفہ نے بلا بھیجا اور خط کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا اسی ڈر سے اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہر وقت بستر پر پڑے آہیں بھرتا رہتا ایک دن خلیفہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا اس دیہاتی کا کیا ہوا اور وزیر کیوں دربار میں حاضر نہیں ہوتا درباریوں نے جواب دیا حضور دیہاتی تو اپنے گھر پر ہے لیکن اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے اور وزیر کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے نہ اس کے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے اور نہ کسی اور نے اسے کئی دن سے شہر میں دیکھا ہے خلیفہ نے حکم دیا اس دیہاتی کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو خلیفہ کے ملازم دوڑے گئے اور دیہاتی کو اپنے ساتھ دربار میں لے آئے خلیفہ نے اس سے دریافت کیا تم ہمارا خط لے کر فلاں حاکم کے پاس کیوں نہیں گئے دیہاتی نے مجبوراً ساری کہانی اس کو سنا دی خلیفہ نے اس سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خلیفہ کے منہ سے بو آتی ہے دیہاتی نے کہا توبہ توبہ امیر المومنین بھلا میں ایسی جھوٹی اور گستاخانہ بات منہ سے کیسے نکال سکتا تھا پھر اس نے وزیر کی دعوت اور لہسن کی بو والی ساری کہانی خلیفہ کو سنائی اور کہا جناب میں نے اپنے منہ پر اس لیے رومال رکھا تھا کہ میرے منہ سے حضور کو لہسن کی بو نہ آئے خلیفہ یہ سن کر ساری بات سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ وزیر نے حسد اور جلن کے وجہ سے کیا اور اسی حسد کی اس نے سزا پائی اس کے بعد اس نے دیہاتی کو اپنا وزیر بنا لیا اور اس کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں بڑے دل والا بنائے کہ ہم لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہو سکیں اور ان کی اداسیوں میں اداس ہو سکیں آمین کل آئیں گے ان اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے